وہ دعا مانگتے ہیں ساری رات بیٹا ہماری ختم کر دی غلام غلام آ رہے ہیں کہ گند پانی پیشاب مٹی بھی آدھ ہی چل گئی سارا تمہیں پسند نہ نہ مانو یا قرآن کی اتبار یوروپ والے راضی ہیں تو پیسے دیتے ہیں محبت ہے پیسہ دینا قرآن کو مانو گے تو معلوم ہوا ملتا ہے یہودیا پر ہے صلی اللہ آپ نے یہ لکھا پڑا مشورہ وہ دے جو مومن ہو مسلمان آپ جو جمہوریت والے ہیں اب اب فرمان رسول ہے چور کا مشورہ نہیں یہ نورانی اور سیر پادری کہتے ہیں تو اب جو ان کی بات مانے رسول خدا کی نہ بات نہ مانے ہم اس سے کیا بات یعنی مشورہ وہ, وہ دے جو مسلمان ہو اور مومن ہو اور امین کا میں نے بتایا ہے کہ امین وہ ہے جو حقوق, نہ ہو حقوق اللہ یعنی بندور ہے اور بات کا میرے بیٹے نے یہی بات کی نورانی نور میںادی کی حیت بتاؤں ہاں جمہوریت ایک طرف نورانی موٹ لگائے کتنے ووٹ ہو گئے دو میں نے کہتے ہیں جیسے آئے واپس چلے گئے ایسا ہے بھائی نورانی ووٹ لگائے اور کنجری لگائے برابر دو کنجریاں ہو گئی ایسے بک ایسے وہ لوگ لوگ کہیں کے برابر دیا بیٹھا ہے سیاست کے نام ہو سے سیاست گر تو جمہوریت کا مانا بندوں کا حکم بندوں کا یہ اس کو تسلیم کرتے ہیں خدا رسول کا حکم بندوں کا की में है, है, बाल कटे हुए से एक फौजी वो, का मुझे कहते हैं कि फौजी तेरा बड़ा खुश وہ کہتا ہے میرے پہ ہم بات دے رہا ہے یہ تو کہتا تھا گولی معلوم آج کیسے آ وہ کہتا ہے لڑا میں سکول کھولے ہر لڑکے وہ لڑکی تو لڑکے گیا بلایا کہا کے ہمارے گراہ کا یہی فائدہ ہے یہ ابھی شرمی بھی بن نام لیا جیسے کسی لڑکے سے کھڑا لو لڑکا نی ملتا تمہاری تمہاری کام پر گیا کہا میں کام پر نہیں گیا میں نے کہا پہلے بزرگ سے جاؤں معافی مانگ جاؤں سچا تھا اس لیے معافی کوئی میںرم نہیں پیتا بہت اوپر رکھے میں درمیانی ابرا پڑی in the mail روپیہ مانگے مانگو وہ مانگے تو تمہاری مرضی نہ تو نہیں چینج آزاد ہو گئے, مانگے مانگے ازاد ہو گئے آزادی بھی یہ تو ہوگا نہ وہرا کپڑے اتار کر ناچ بندہ ناچنے لگ جائے پیسہ بھی لوٹ मैं अपने وہ का میں اپنے نام کہ چھوٹے بچے کو مارنے لگ جاتے کہ تجھے شرم نہیں آتا اسل ہوگا میں اس لیے خوب را دفتر ساؤ ماحول بھی صحیح ہو جائے بندے کی چوری واپس نہیں صحیح ہو جائے علاقے کو, کو اگر اللہ تبارک سے کوئی تعلق نہیں تو مرید سکھا بھلائی عالم ہو متقی پرہیزدار و آدل و امین ہو کان تو بڑے اس لیے میں اب لڑکے کو امامت قبرا نمبر پر ملتی ہے یہ. وہ کیوں وہ تو؟ اچھے کام پاس ہو جاتا تو بارہ پاس ہوا چاچا ٹریکٹر تعلیم تھا اس ملک اسلام اللہ تعالی سنبھاتا پوری دنیا کے علم اگر کہ کردار اچھا نہیں ہے تھماسا لے لے گدے پر کتابیں لگی ہوئی اسلام آباد کردار کو گدھے سے اللہ نے بھائی مانو کو پتا ہی نہیں کہ قومی محمد سوگرا پر بیٹھی جو ہے قتل تم فتن پر کنٹرول کرو قتل خود بخود ختم ہو جائے کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ برائی کے اسباب ختم کر کے برائیں ختم کر دیتا ہے جو ہے وہ برائی کے اسباب پیدا کر برائی کرا کے پھر سزا اب فتنے ہیں پہلا زان دوسرا زار تیسرا زمین. زان زار زمین اسلام نے عورت کا چادر چوکی in the form of it. بیٹا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا احمد چشتی میں یہ گھر کی باتیں جاسوس نکال لیتے ہیں تو اللہ یہ باتیں تو ہم تک گئی ہوئی ہے جاسوس ہوتی ہیں. ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੈ جو تقریر سن کے ہمیں کہتا ہے یار میں استعفیٰ دیتا ہوں ہم نے پوری طاقت حکومت نے لگائی ہے لیکن اس شخص کی زندگی بڑی ہے وہ زن زمین اب کا اللہ نے تحفظ ایسا فرمایا کہ فی تو ولا تب تب پرانا رواج چھوڑو لما ہیں لیکن واجب میں کسی کا اختلاف جو واجب کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں حکم فرقان تباہ ہو گئے ایک لڑکی نے کس طرح کہتا میرے بھائی نے نکالی ہے پہلے ہمارے حق میں में دیا آپ بیان پھیر دیا سات آؤٹ پر چار مت لڑکی جا رہی تھی ایک لڑکے سوچ جاتے کو پل آیا چھت پر کھڑے تھے فیر کیا ان کو نہیں لگا انہوں نے کو چھڑا مار دی دیا پھر وہاں سلا لے کر آئے کلاش نے ان دو کو مار دی. دیا یعنی ایک لڑکی کا فتن چار پانچ قتل میں میرے ایک ہمارا درویشہ چشتیاں کا حرون آباد وہ حاصل پر مجھے کار ہم برباد ہو گئے ہماری ہر چیز مال لڑکی نے فون کیا انہوں نے لڑکی کو شریف تھے تو پھر لڑکی کے فون پر کیوں گئے تعلق ہوگا نا تو امام مسجد نے مجھے حال سنایا کہ اس طرح حال نہیں ہے حال اس طرح ہے کہ وہ ہارون آباد پڑھتی تھی یہ دونوں پڑھتے تھے اسے لڑکوں والا لباس سلایا رکھا تھا دن چھوڑنے گئے ان کے برائیوں کو, کو بتایا کسی نے وہ تمہاری بہن کو فلاں جگہ لگ چھوڑ جاتے وہ بندوق لے کر وہاں بیٹھے یہ گئے انہوں نے بٹ مار مار کر پیر نہیں مارا چاچے کا تعلق تھا وزیر سے اس نے پرچا کرایا دو بھائیوں پر باپ کو نہ تمہاری لوٹتے ایک چیز عام ہے ایک, خاص ہے ایک چیز عام ہے جب جان پر پڑتی ہے بندہ پیسہ لگاتے جان بچاتا ہے یہ عام ہے کافر کافی جب بھی جان پر پڑے پیسہ لگاتا ہے جان جاتا ہے ایک چیز خاص ہے جو مومنٹ کے ساتھ جب جان پر پڑتی ہے پیسہ لگاتا ہے جب عزت پر پڑتی ہے تو جان لگا کر تمہارے بیٹے ان کی باپ کو میں نے کہا تم نے اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن اب میں یہ پھر وہاں ہوں کیس ویسے لگ رہا ہے نہیں اٹھ رہے معاصل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالی کی کی دعا نہیں سنتا قبول نہیں پر جس کی آواز جائے جو خود باہر جائے شاد نمک مرچ बहुत یعنی بہت مزان کپڑ مرتے رہی ایک کماتا دس کھاتے اب دس کمائے دس نہ کھائے دوسرا کسی سے کچھ لینے ہیں وہ جتنا ہے میرے لیے, لیے کمزور ہے وہ اس وقت تک ہے اس کے اس کے حق لوں وہ اس وقت میرے لیے طاقتور ہے کہ اس کا حق ادا کروں لیکن آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں نا حکومت میں کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ پیسے لا دے جائے دو جائے دے کا فتنہ بھی تھا اور لینے والا تھا لوں گا اس میں وہ پیسے بھی گئے دار کا فتنا باقی فتنا ہمیں لڑنے کے لیے تیسرا ادھر تو نہیں ہے ادھر حکومت میں یہی بات کر رہا تھا ایک حیدرآباد کا بندہ بیٹھا تھا ایک دکان کی قبضے پر گولیاں چلی اٹھارہ بندے مار گئے ایک رہی مار گیا نو out of coffee. che però خیر ہےضرت سے دونوں بہنوں کا پتہ نہیں کدھر بڑا فتنہ لوگ بھی بے وقوف ہیں ایک رہیم یار کا صاحب میں کیا جن میری بیٹی کو دھمکی دیتے رہے ہیں کہ ہم لے جائیں گے پھر دو مہینے لے گئے دو مہینے کے بعد چھوڑ گئے اب پھر دھمکی دے رہے ہیں میں نے کہا ہے یہ سہ باغ کلندر پہنچ جائے اور کر آگ جلا تو آگ کی تپش تھے قابو کرتے جب زیادہ کر آگ آگ مجھے فین دوسرے دن کی کیا سمے کیا ہے جین تو بھاگ گیا پیر جل گیا ہے غصہ بہت ہو گیا غصہ تو ہونا تھا ایک اور نہیں کرتا اب میرے پاس آتا جو ہے نا بھوپے جھوٹے پیروں کی دو نشانیاں بتائیں ایک حساب کرے فرمایا دعا کلام کر کے پیسے مانگے مانگ نہیں سکتا بندہ جائے جائے نہ جائے نہ نہیں بندہ بڑے نقصان کراتے وہ کہتا ہے میں آپ سے لگا ہوں اب مجھے میں نے تو بہت بڑا ظلم کیا اب میری شادی بھی نہیں ہوتی لوگ مجھے نہیں دیکھتے میری بیوی بڑی نیک تھی مجھے بھوپے نے کہا کہ تیرے ساتھ تیری بیوی نے میں رات کو اٹھ بیٹھتا ہوں مجھے یاد آتی ہے وہ کہتی ہے اللہ کا نام مان مجھے بتا تو مارتا ہے مجھے بتا دے میرا جرم پھر مار کہتا ہے میں ایسا درندہ بنا چار کھاڑیاں تو تو اتنا بچے کی تانگ لے کر بہرا میں چلے گئے ایک عورت نے کہا اس کو فلاں عورت اٹھا کر جا رہی تھی پکڑا پولیس نے مارا اس نے کہا کہ مجھے پیر نے کہا کہ چھوٹا بچہ پتے سے تیرتا बड़े सूर के बच्चे हैं, बड़े और तो एक बंदा कहता है कब्रिस्तान जा रहा था तो औरत नंग रही कबर पट्टी पड़ी है दिया चल रहा है بیٹھے پٹانچی وہ میرے پاس پیسے کپڑے ہم نے بڑے پیسے لگائے میں میں کوئی بندے اب اس کتاب والوں نے بڑا سکون <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> لالا میرے مائ الی کو میرے کو لاہور چوتھری آ بڑے اکڑ روپیہ جن لے گئے کہا صاحب جن آپ کی عورت ہے اس کے پاس لے آئے سب ہے اس نے میری بےتی کر دی میری عورت بہت نیک ہے چڑھ دا منی سڈے لال من ڈاک شام کو جی ڈاک دا چو وہ جو رات کو گئے تو جاگ تھے گئے دوڑے ہو جو جُتی سٹ گئے وہ دیکھ اللہ تعالی پردہ چاک کر فرمایا صبح اٹھے جوتی بھی وہ جُتی کہیں دی کوئی نہ کہہ کے جُتی دلانے منیر دے بھائی دی ان کو پکڑ لیے نہ وہ ایم کو ڈاکٹر کے دیے ڈاکٹر کو چوہدری نے ایک مار دیتے دی نے وہ ا میں کو لے گئے اور لال منیر کو تے جاب تھرا بھی سچ تھا <laughs> ادام رن نہیں مینے دے وہ ایک بندہ آیا ہے کہ جو جہن سولہ لاکھ لے گئے میرے بیٹے آیا کہ جہن تیری زال ہے یہ کوڑی دا مسیحہ تدگیہ ورگاہ لیلسی سولہ لاکھ دے کو بھی مینے مارن دے کو ایک نوکہ کو وہاں میں کو حضرت صاحب جین کو میں لاکھ روپیہ دے آئی ہوں پھر بھی نہیں چھوڑتے وہ وہ کس طرح نہ اچھا نہیں رہنا فلاں جگہ دے لاکھ روپیہ ہزار ہزار والے نوٹ وہ باندھ کر فلاں جگہ جین رہتے اچھرا میں ان کو ڈوپ کر پیچھے نہیں دیکھنا صاف ظہر بھی لاکھ روپیہ جلتی دن ڈبدا ہزار ہزار روپیہ بدنا ہویا بلکہ ڈوب دا ہی نہیں صاحب زہر بھوپا نامرہ تلو بھائی تھی آوزی اللہ خروف جا لے یہ پونڈ ہے مایا کہا مجید جہننی تکو تکریفے او نامرہ آدمی ارکشدہ کرائے جانے تھا میں ہوا پرو پھریا او میں ساتھ جوا e te je اچھا السلام السلام. میں چاچی نے چیڑا لگا پنا چاچا میرا شام کو آیا اخیر ساری حویلی do ab